و کا سر روو نو من نو الله من ف سے نا و من سیاته النا یخ ہ الله ہو فلا مدل الله لهو فلا خدی ونشهد أن لا إله إلا الله وحده, وحده وحده وحده لا شريك له لا مثل له لا مثال له لا ند له لا زد له ونشهد أن محمداً عبده لا رسول بعده لا امت بعد امته قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بل ملتا ابراہیما حنیفا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی القریم و نحن و لازالک لمن الشاہدین و الشاکرین رب العالمین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما و صل اللہ تعالی علی خیر خلکہی و نور عرشہی و زیینہ ہ فرشے ہی محمجن وال الل آلیے ہی والل ح بے ہی وال ال آهلے بے ہی وال الل ذاتے ہی اجائين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 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شیطان جا کر اپنے دوستوں کو وہی کرتا ہے لجو جا دلو کم کے لڑو حق نہ کہنے دو اپنے خلاف نہ کہنے تم ظلم کرو مگر ان کو یہ نہ کہو کہ تمہیں ظالم کہ کفر کرو دجر کرو جو مرضی آئے کرو وہ ان اتاتم و ان نملہ <لَمُشْرِكُون> کافر عملی طور کفر رائج کرا رہا ہے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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کرنے کے لیے ذات کے انکار کرنے کے لیے انہوں نے دیوبندوں کا محاذ کھولا کیونکہ تعدیم بھی ذات بھی فرض ہے اور تعدیم فی بھی فرض ہے اور حکم ہے رسالت کے ساتھ ذات کا دشمن کے لیے انہوں نے دیوبندوں کا مہاج کھولا اور رسالت کے انکار لے کے لیے انہوں نے سکول کھولے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 کہتا ہے میں نے پہن کا پھر تو دل کا اندھا ہے نام مراد چپراسی سے لے کر سدر تک مجھے ایک بندے کا بیٹا دکھا دے ایک سور کا بیٹا دکھا دے ایک کتے کا بیٹا دکھا دے کل میں بل ہو مڈل ارے کافر جو ہے کتے سور سے بد ہے اور جو کتے سور سے بد کی اتبا کرے وہ کہاں بندہ ہے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 جہاں ایسورو ہم تمہیں کیا کہیں جو برٹش کا قانون چلا رہا ہو جو ماں بہن پر چڑھ جائے تم ان کی تباہ کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں تم کروڑوں ہی سے ماں بہن پر چڑھنے والے اس پہ بھی زیادہ ہو خدا کی قسم برٹش قانون چلانے والے مسلمان تو مسلمان کیا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 رسالت منسوخ قانون رسالت کا نہیں چل رہا یہ محافظ یہودی قانون کے ہیں یہ محافظ یہودیت کے ہیں یہ محافظ ظلم کے ہیں بزرگ فرماتا ہے اب خدا کی قسم مسلمان مسلمان تو مسلمان کیا تو کافر اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا جو لڑکی لڑکا سکول میں بھیجتا ہے اس کے کافر میں جو کرتا ہے شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے وہ من یاقم بھی اللہ ہو فاؤلائے کا حول کافر اون وہ ملنم یاقم بیمان ضل اللہ ہو فاؤلائے کا ہوں ظالمون وہ ملنم یاقم بیمان اللہ ہو فاؤلائے کا حن فاصق حافظ بیٹا چھٹے سپارہ میں تین اتاف مولوی دا سے نہیں پڑھتے محبوبہ میرے قرآن کے سوا جو حاکم حکم چلاتے ہیں وہی کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی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 اب وہ دیوبندیوں کو کچل رہے ہیں دونوں کام سکول دے رہا ہے گستاخ بذات زاخ بھی پیدا کر رہا ہے اور گستاخ رسالت انکار رسالت والے بھی پیدا کر رہا ہے دونوں کام اس لیے اب وہ دیوبندیوں کو یہودی کچل رہا ہے اب اسے ضرورت نہیں رہی اقتدا میں اس نے دو مہد کھولے تھے ایک گستاخ بذات زاط دیوبند اور گستاخ فل رسالت انکار فر رسالت کے لیے سکول ولندران کا یہود ولن و سارا ہتہ تت بیاہ مل رہا تھا ہم درخت سپارے میں یہود نصارہ کا ذکر ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں اگر یہودی سے صلح ہے تیری کافروں سے بھی نہ لاڑا رہے نادا کیونکہ کافر تیری جان کا دشمن ہے اور یہودی ہے دشمن ہی ماں سوروں کیوں ہمیں ہندوستان دکھاتے ہو ان سوروں نے ٹکڑے کیے میں نے بی بی سی حق کہتا ہے بی بی سی کو میں نے خط لکھا میں نے کہا کہ امریکہ کہتا ہے اور برطان یا آئٹم نہ رکھو پوری دنیا نے آئٹم بنایا کل میں تمہیں سیکٹر دے کے آیا تمہارے ٹھوس نہیں سکتا بتا سکتا ہوں ایمان والے کے لیے میری تقریر ہے آہ! یہ آہ! ہمارے ملک میں کہتے ہیں بی بی سی حق کہتا ہے لاگت کافر اور پھر ہاتھ دنیا کو لڑاتے ہیں میں نے کہا دنیا نے آئٹم بنائے ہے لیکن استعمال امریکہ اور برطانیہ میں ہیرو شیما میں اور ناگاساکی میں دو کروڑ بندہ مارا یہ کتے کہتے ہیں کہ دو دنیا کے دہشت گرد ہیں سور جو ہمارے رسول کو کہتے ہیں ہمیں کہ میں کہنے لگا میں دنیا کا بڑا دہشت گرد ہوں ارے سور مجھے دہشت گرد کو جو دہشت گردی سے چرتے ہیں وہ بے وقوف ہے ارے ایمان صاحب بدرک داشت دلے کی نہیں ہوتی کیا حضرت حضرت امیر عمر کی دہشت تھی نہیں تھی مجھے بتاؤ باشیاں چھوڑ دیتے تھے خوب سے دنیا میں دہشت ہوتی کلون کی بھی دہشت تھی حضرت امیر عمر صاحب کی بھی دہشت تھی محافظ کتے کی بھی دہشت ہے چتے کتے کی بھی دہشت ہے چوکی دار کی بھی داحشت ہے ارے ڈاکو کو بھی داشت ہے مومن کی دہشت میں فائدہ ہے اور کافر کی داحت میں نقصان ہے آہ! آہ! تم کہتے ہو, تم کہتے ہو کتے نے اپنے کتوں کو کہو جو دہشت گردی ختم کرتے ہیں ہر برائی کی ابتدا سکول ہے اور ہر برائی کی انتہا جو ہے وہ فوج ہے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 پڑھوں اور ملت ابراہیمیا نے سے ٹکرانا اور پتو کو توڑنا دنیا کے آج یہ سور بیک کو میں چلے گئے وہ سور نہ اہلوں کو بھلا ہے پہلے نکالا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 پھر واشی فرندے سور حکمران ہوئے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بدترین حکومت پاکستان کی ہے پھر آپ واشی فرندے بختر سات کا بڑے بڑے سور حکمران ہوئے ہیں مجھے کوئی ایسی حکومت دکھاؤ کہ خود تو اپنی عوام کو مارتے رہے ہیں کوئی سور حکومت دکھاؤ جس نے غیروں کو اپنی عوام کو عوام کو مرایا کے ہاتھ سے میں تمہارا مرود ہو جاؤں گا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 کوش دل دلے پیدا کر رہی ہے اس لیے اربا ڈالا تعلیم کے لیے دے رہا ہے کہ فوج بھی دنگڑا گڑا پھر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے اور اپنے دھی ہماری بہنوں کو بیجتی بھی کرا رہے سورت تمہاری طاقت کے سوا جناب رضا تمہاری طاقت کے سوائے یہ قبول ہوا جبکہ رسول اللہ کے قانون میں نکاح بر رضا ہے ارے حضرت آدم سے لے کر مجھے کوئی کت, کتی سے کتی فوج حکومت دکھاؤ جنہوں نے ذنا بر رضا جی کیا مسلمانوں نے جناح بر رضا ایسا جو پھر خزانے جی ختم ہو گئے ان سوروں کو کیا پتا ارے پہلے تو خزانے کے ذرائع عام دنیا جو ہوتی ہیں ان کا خیال کریں پہلی چیز حاکم پر ہے بیت المال جو خزانے میں آمدنی کے ذرائع ہیں ان کی حفاظت کرے تحفظ کرے کہیں ان کی خیانت نہ ہو جائے پھر اس خزانوں کا تحفظ کرے پھر اس کو اچھے طریقے سے خرچ کرے یہ تین باتیں ہیں نظر آئے ان فیوروں کا دیکھو سوائے خرچ نہیں ماکما انہار میں پہلے پہلے میں پٹواری ایک پٹواری ہے ماکما انہار اور دوسرا پٹواری ہے محکمہ مال سور کے بچے عوام عام ٹیکس کتے کے بچے ادھر دھیان نہیں کرتے فوج تاجروں کو مارا کہاں سے لائے پٹواری نے سو بیگھہ بنا رکھا ہے میں دکھاؤں ان سوروں نے اسے کچھ نہیں کہا ابھی توں نے سو بیگھا کہاں سے بنایا ہے تیرے پر بھی ٹیکس ہے کوئی تو نے اتنا جمع ایک سپاہی مجھے کہہ رہا ہے خان کا موجود ہے رلالی کا وہ کہتا ہے میں سپاہی ہوں ایک مربع زمین کا بنایا ہے دو گڈیاں ٹریکٹر میرے مظفر میں میری کوٹھی آئی وائٹ ہاؤس ایک سپاہی قوم کا خون نوٹ کر اتنا بنا رہا ہے پر ظلم نہیں ہو کہ ہر آ گئے گدر گئے تو نہر آ وہ اے سوریاد عوام دے پائے گئے اگے موئی رکھ عوام پولیس نے مار دیا لوٹ کر پٹواری نے مار دیا محکمہ مال میں دار ہوں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 تو آمدنی تو ختم ہو گئی کھا گئے کام سے نکل گیا کھا گئے تمہارے بھیڑیا پھر سورو کہتے ہو خرچہ نہیں ہے بیتل مال نہیں لانتی ہو کرسی سے اتر پھر دیکھو بیٹل مال میں پیسہ جمع ہوتا ہے محمد ]محمد کسی مومن کو سورو آنے دو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر میرے ساتھ چلو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 شریفیں کتے جاگدر کمی نے کتے ستے آگے عوام ہاں تمہیں سنایا تھا میں نے تمہیں یاد ہے عوام ہماری یارو آدی سیرج کاوڑ دے جتے مولی صاحب سب بندے سننے لگے پہلے میرے ساتھ بات سوٹ کڑی تھی یقین کرنا لڑتے تھے کہ پاک فوجوں کو بول دیا اس وقت فوج کی یہ حالت ہے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 مہنگائیاں جل رہی ہیں پھر شور قوم کو ٹی وی اور کیبل لگا لانسی انہوں نے آپ پوچھیں انہوں نے ٹیوب ویل کا کسانوں کو جو ہے نا وہ بند کر رکھا ہے کیبلیں کھوڑ رہے ہیں وہ سور معیشت تباہ ہے کیبلیں بند کرو یہ کیویاں بند کرو اور کی یہ عام کرو کہ ٹی ویل کا پانی وہ کہتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں روتے زمیندار معیشت جب تباہ ہوگی سورو ڈالروں میں انہوں نے قرضے لیے اب ڈالر قیمت بھر دیا اب نہیں بھری جاتی ان سے اب بڑے ہو کر چھپ گئے ہم جی اچھے ہیں لانتی سارے بول کو تباہ کرتے اب تم چھپ گئے مجھے کو اتار دیا اور اسے تحفظ دے دیا اتنا بڑا ظالم جس نے ظلم کیا ارے وہ بکرا لے کے جا رہا تھا بندر اور بکرا فقیر تو آتا رکھ کر دیا پیشاب کرنے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 یا میز دو یا اپنے شگر دو تھندار ڈی سی کمشنر یا ان کو کہو سور کے بچے نہ بنو بندے کے بیٹے بنو یا علم کا حرف میز دو سورو یا تمہارے شگرد عالما وہ ایسے ہاتھ باندھنے لگے ایسے حضرت ہے باپ ساتھ سے نا میں نے ظالمو تم ہاتھ باندھتے ہو کہ ہم ظلم کرنے دو ابال ابال کا تم ہمارا خون تمہارے شگرد نوچ رہے ہیں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 کام ہو شو سر نیچے کرنی آگے فرماتے ہیں لڑکیاں اسکول جائیں پھر بھی تیرا ایمان ہے کتنا کم ہے سوچ تیری کیسا تو نادان شیر بہت ہے ایک شیر اور پر جو اس وقت دیکھو ولی کا خیال کہاں جاتا ہے اے سی سور کا بچہ چلتا ہے ریڈی والے کو پانچ سو جرمانہ تین روپئے ریٹ لیسٹ دکان والے ریڈی والے مہنگائی کام خوش ہے قوم تو بےمان ہے نا سکولی ہے قوم ہے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 کتے کے بیٹے ریڈی والی پر جرمانے لگا رہے اور سور کے بچے خدا تمہیں برباد کرے پر بات کرے سو رے اٹھے کہ ارے سو روپیہ نہیں کماتا ریڈی والا سارا دن سو so, جو بیس بیس ہزار کما رہے ہیں ان پر ٹیکس ہے پانچ سو روپیہ مشورے کا ہزار ہزار مشورے کا لے لیتے ہیں آمین آمین تو بزرگ فرماتا ہے ڈاکٹر مہنگا ہو کر ارے کوئی ایجنسی والا بیٹھا ادھر بھی خیال کرو ظالمو آہ مرنا ہے بدر فرماتے ہیں آسمان پر اٹھتا مت دے ارے قبر میں اترتا دیکھ اپنے آپ میں تخت پر بیٹھا نہ لے قبر میں لیٹا دے جب مجبور ہو کر اللہ کے سامنے جائے گا مرنا تو ہے سورو ادھر نہیں تم بہن کرتے کیوں پانچ سو روپیہ ہاتھ دکھاوی بیس تیس ہزار چالیس ہزار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 کا گزارا حرام پر ہے خون پی رہے ہیں خون پی رہے ہیں جب بادشاہ لے گیا نا پیسے تو آپ نے نہیں کیے میں نظر دے رہا ہوں آپ نے ایسے نو سارا خون تھا سرمائی عوام کا خون ہے تو مجھے دینے آیا ہے ارے ظالم کے بچے تم عوام کا خون پی رہے ہو جاؤ ہوگا تو پتہ لگے گا معاشرے کی بات کروں آپ کو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 فوج ایسے کڑی تھی میں نے باہر مو نکالا میں نے کہا فاتح فوج زندہ باد خوش ہو گئے ایک دوسرے کا ہنسنے لگ گئے میں نے کہا شیر شاہ کے قریب اندرونے ملک ایک دو گھنٹے میں غریبوں کے مکین گرا کر دو مربوں میں قبضہ کر لیا <صحن> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> ایسے کرائے دیکھو بہادری تے دکھو ارے بنگلہ دیش کے بگوڑو آدھا ملک دے کر آئے کافر تمہاری گانڈ مارتے رہے تمہیں کتے کو, کو کر کھلاتے رہیے ہمارے لیے شیر بنے ہوئے سور کے بچے ہم نہیں جانتے تمہارے ادھا ملک دے دیا ہے بہر تم ہم چوہے ہو ہمارے لیے شیر ہو بادر اسے کہتے ہیں جو عوام پر ظلم کرتے تھے ان کا نام چنگیز خاں ہے جو بہر فتوحات بہر کرتے تھے صلاحی الدین ایوبی محمد بن قاسم ان کا نام ہے یہ عوام پر بادر بادر بادر بادر عوام کیوں پی ہے یار کی ٹوکہ مرد راشا کر جاؤ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 ان سے ایسی حکومت دنیا پھرو پاکستان جیسے بد، بدباش حکمران کہیں نہیں ملیں گے اس شور میں ہے اس شعر میں جس میں میں نے کہا کہ فوج ہماری کس کام پر اس میں یہ شعر بھی ہے کہ ہاں ہاکم ہاں ہمارے ظلم کے ہیں گتے گتے کہتے ہیں جہاں ظلم سے پیدا ہو حضرت امیر میں سکول والے ان حکومت والوں نے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 حوصلہ تو کرو جب تم نہیں رہو گے حوصلہ تو کرو ایک سال شاید نہ برطانیہ امریکہ ستارویں دفعہ سفائے ہستی سے مٹنی ہے یہ دنیا سولہ دفعہ پہلے مٹ چکی ہے اور آثار موجود ہیں بہت سے آثار ہیں جو میں بتاتا نہیں ٹائم نہیں سارے آثار موجود ہیں ساٹھ ساٹھ میل تک دیا جلے گا یعنی آبادی ساٹھ ساٹھ نہ امریکہ رہے گا نہ برطانیہ ستارویں دفعہ دنیا صفح ہدسی سے مٹنی ہے تھوڑے بندے جا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 درندے بندے کی شکا لے جا جی جلندری فرمی دی مسلمان ہی تو انہوں نے کریب ہی کہیں بندے نہیں شکا لے درندہ دیکھنی نہیں دے اپنے حکومت کو دیکھ آپ نے فرمایا سے ایک مربع دے دو بنجر بادشاہ تھا تو گئے ایک مرلہ جو تھا وہ بنجر نہیں تھا واپس آ گئے بنجر تو کوئی جگہ نہیں اس نے آج کی میری قوم سے پوچھو قوم سے پوچھا ہر خوشحال تھا ہر گھر چیز عام تھی اس نے کہا میں کافر ہوں اب مسلمان ہیں ملک کی ترقی کا راز جو ہے وہ کاشتکاری ہے میں نے ملک کو زرخیز بنایا ہے اگر ایک مرلہ بنجر ہوا تو امیر عموماً طرح گریبان پکڑا یہ ہے معیشت کافر سے بھی بدتر وہ چتلور ریزیونٹ سے لے کر بارڈرتا تھا حسن سکیم نے سوہیں زمینیں دے دی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 فٹ ادھر مکان گر گئے درمیان میں تیس چالیس کراچی سے لے کر اسلام آباد تک بنجر زمین درمیان میں کسی کام کی نہ خربوں روپے کی شہر میں چکر لگا ہوگا دو بیگھے زمین ایک بس ادھر سے گزر ہوئی ہے درمیان میں دو بیگھے کروڑوں اربوں روپے کی زمین بنجر پڑی ہے کتے کے بیٹے اگر وہی زمین ہے تو بیچ دو خزانے بھر جائیں پھر محکمہ درخت یعنی معیشت بھی تباہ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 لسانی فساد اٹھتے ہیں ہم نے لسانی فساد کو ختم کیا سڑک کی صوبہ بن رہا تھا باول پر علی اس علاقے میں بہت شور تھا منصوبہ یہ تھا کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے باقی صوبے جو ہیں وہ الحدگی چاہتے ہیں یہ صوبہ بڑا ہے مجبور ان صوبوں کو اس کے متے ہت رہنا پڑتا ہے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 تو رحمت ہوگا جب لادینے سے بادشاہی کی طرف ہوگے تو ظلم و ستم ہوگا اس لسانی فساد کو میں نے ختم کیا لسانی نسبت سے ملکی نسبت کو اہمیت دو ارے شارنگی نہیں ہوگی لسانی فساد نہیں پڑے گا پھر ملکی نسبت اس سے پھر قومی نسبت کو لوگ اہمیت دیتے ہیں جی قوم کا غدار ہے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 و سن لے میری جان کلمہ گو سب ایک ایک ہے چاہے وہ چاہے پٹھان وہ دیکھ رہے تھے کہ لسانی فساد میں پاکستان کا جو کراچی ایک سر ہے لسانی فساد میں تباہ ہو جائے گا تو میں نے ان پر سوال کیا نیا جنسی نسبت افضل ہے یا قومی نسبت افضل ہے اب ان کے عقل سے یہ ماورا سوال تھا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 فس قومی نسبت کا ختم ہو جائے گا اور میں نے کہا کہاں میں قوم کا غدار نہیں ہوں نہیں ہوں میں نے تجھے تمبیح کہی ہے کہ تم جن کی عورتیں اٹھا کر لاتے تھے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد تھے تمہیں شرم نہیں آتی آج ہم پر پڑ گئی ہم کسی ہمیں سزا ملی ہے تم جنس کے غدار ہو باقر تمہارے میں غدار نہیں ہوں قوم کا کہ جن, جنس کا غدار جو نہ ہو وہ قومیت بھی آ جاتی ہے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 نہ ہڑتال نکالو نہ ملک کو خراب کرو نہ یہ یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ دعا بھی یہ بھی خواہش نہیں کرنی کہ یہ بادشاہ اتر جائے اللہ مالک الملک توتل ملک کا منتشا ہوا تند ملک کا منتشا اللہ تعالیٰ بادشاہ ڈالنے میں مشورہ مت دو اللہ تعالی جب تک جس حکومت کو رکھتا ہے رکھتا ہے جب مٹا دیتا ہے مٹا دیتا ہے عمار کا نتیجہ ہے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 تو پھر فرمایا میں تو سمجھتا ہوں یہ مسافر خانہ ہے بادشاہی تخت نہیں ہے <متحد> بادشاہ نے تخت کو پیر مارا اور نیچے اتر کر فقیری اختیار کر دی. اس زمانے میں میں ایوب خان پر کچھ نہ کچھ راضی ہوں کہ ملتان میں لڑکوں نے اسے کتا بنا کر جوتے مارے تھے ارے سنا دوسرے دن استفا دے دی مانگ یہ تھی گیرت پٹھان جو تھا یہ گیرت تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ایوب خان کے جانے سے حالات بدل گئے ہیں تو یہی لڑکے گئے اس کے پاس کہ آپ واپس آ جائیں ارے ایوب خان جو ماشاء اتنا سخت تھی کہ بیس بیس سال کے ہوتے بچوں والی لوگوں نے نکال دیں نہ ماں باپ بیٹھنے دیتے تھے نہ وہ بیٹھنے ان کے عاشق بیٹھنے دیتے تھے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 کپڑے کمیس بنا کر سی رہا چار سال پرانی ڈوتیاں سی سی کروات بنایا بادشاہ پکڑنے آ گیا درویش آئے میں بھی پھر میں بھی درویشوں کے ساتھ بیٹھوں درویش اٹھ کر چلے گئے انہوں نے کہا کیوں اٹھ کر جاؤ تو میں سوچ میں بادشاہ کی خوشبو آ رہی ہے تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں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 کہتا ہے دیوکو وہ بھی آزی بادشاہی تھی اب ابھی بادشاہی مل گئی ہے اور وہ انسانوں پر بھی ہے اور جانوروں پر بھی ہے اللہ کا انعام اب بدامالیوں سے فراؤں مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا وہاں دیکھا تو خربوزے بہت دکھتے متیرے شہر میں جو ہیں وہ مہنگے ہیں وہ متیرے لایا اونٹ بھر کر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 ایک شیرنی آتی تھی شیرنی دودھ پلاتی تھی اوپر سایہ کر دیا سورج جدائے ہٹ کر جاتا تھا پرورش پاتا رہا اللہ نے جدات کو مقرر کیا کہ اسے بادشاہی کے ول سکھاؤ تو وہ سیکھتا رہا اللہ نے بادشاہ بنایا دنیا کے بادشاہ دو ہوئے ہیں ایک برتن سر ایک نمرود پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں اگر یہ انعام ہوتا ارے ہمارے حکمران تو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 اور مچھر اس کے ناک میں مر گیا تو وہ آپ نے پڑھا ہے کہ جوتے کھاتا کھاتا مر گیا وہی وہ بادشاہ وہ کروڑ کیا نوکرکوں کو مجھے جوتے بار وہ بے نیاز ذات ہے جب تک موہد دیتا ہے بندے کو وہ لگتا جب پکڑتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں اور انگزیبی بادشاہ تھا یہ فقر کی طرف فقر سے بادشاہ کی طرف رات کا پھرتا تھا دندنا پھرتا تھا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 اور تو سے سرکیں بھی ہوئی تھی عوام ساری رات اپنے آپ نے پنڈت میں دیکھا پڑی رہی ارے نجومی کی خبر سن کر ان کو یقین آتا ہے اور جو قوم رسول خدا کی خبر کو نجومی کی خبر سے بھی کم سمجھے اس قوم میں ایمان کا کیا کرتا ہے رسول خدا نے فرمایا ہر چنزا لے لوں گی عزاب آئے گا رومندے بدماش ہوں گے عزاب آئے گا اب لوگ ووٹوں کا جو ہم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 لیکن چالیس بندے ہم بیٹھے ہیں تم نے ہمیں تو خراب کہہ دیا اب چھندار کو جا کر منہ پر ظالم کہا کہ یہ کیسے ہوگا میں تو کمزوروں کو سچ کہتا ہے ارے عوام کو تو ہر ایک کہہ دیتا ہے جیسی عوام ویسا ان کو ظالم کون کہے گا تو حدیث برمل کر دے کہ حدیث کیا کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا قرآن علیحدہ ہوگا ارے بادشاہ علیحدہ ہوگا اسے بادشاہ مانو گے گمراہ ہو جاؤ گے جانوی ہو جاؤ گے ابھی زندگی نہ <سؤال> مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے نہ مانو گے تو ہمارے لئے کیا ہے آپ نے فرمایا تم جیسے کرنا شروع ہوں تم میری خیر کو تم کھا رہا ہوں تو تم سب ان تم سے بہتر ہو ارے پہلے تو بڑھ جاؤ اتنا کرو کیا حضرت علیہ السلام کے حواری قتل ہو گئے